فاری ہوں پھچ رو کی شام یا انداز رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نور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 اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا بہتر مدنی انعامات کا اشارہ بصورت سوالات ہمیں عطا فرمایا ہے انہی مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام میں آپ نے قرآن مجید وقان حمید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ذہن عطا فرمایا تو آئیے اس مدنی انعام پر عمر کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تفسیر سرات الجنان ترجمہ تنظر ایمان سے انشاء اللہ عزوجل ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم امام عارف باللہ استاد ابو القاسم کو شیری اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کے مشہور ولی اللہ حیرت ابو سعید خلاص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعلیمہ میں ایک نوجوان کو باب بنی شیبہ پر فوت شدہ پڑا پایا اچانک وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا یا ابا سعید اما علمتہ ان الحبا آ ان ماتو و ان نما ان تقلون الا دارن یعنی اے ابو سعید کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ افضل کے محبوب بندے زندہ ہیں اگرچہ وہ مر جائیں معاملہ تو صرف اتنا ہے کہ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں خدا افزل کا ہر محبوب زندہ ہے چنانچہ علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا جب کفن کھولا اور اس کا سر خاک پر رکھا تاکہ اللہ عز و جل اس کی غربت پر رحم فرمائے تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا اے ابو علی آپ آب مجھے اس کے سامنے ذریل کرتے ہیں جو کہ میرے ناز اٹھاتا ہے میں نے سنبھل کر کہا یا سیدی یعنی اے میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے اس نے جواب دیا بلا انا کل بجاہی غدن یعنی ہاں کیوں نہیں میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر محبوب یعنی پیارا زندہ ہے بے شک وہ وجاہت اور عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی اس میں تیری مدد کروں گا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علی کی بعد سنت حضور مفتی اعظم ہند شاہ محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا چار محرم الحرام سن دو سو اکتالیس سن ہجری رات ایک بج کر چالیس منٹ پر بریلی شریف میں وصال ہوا بعد وشال آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرۂ زیبہ پر آثار تبسم تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ حیرتے سیدنا شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ کے ان دو اشعار کے مزاج تھے جس کا ترجمہ یہ ہے اے انسان تجھے یاد ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا لیکن وقت رخصت یعنی وقت موت تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تو ہنس رہا ہو اور سب رو رہے ہو ہندوستان کے مفسرین اور مشایخ اور خاندان کے افراد کی موجودگی میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کو غسل دیا جا رہا تھا تمام ملبوسات اتار لیے گئے اور ایک چادر آپ رحمتہ اللہ علیہ کی جسم مبارک پر ڈال دی گئی اچانک ہوا چلی اور جس میں اطحر پر پڑی ہوئی چادر مبارک ہوا کی وجہ سے ہلنے لگی قریب تھا کہ بے پردگی ہو جاتی حضور مفتی عاظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی اور ہاتھ بتدریج اٹھا جس کو تمام حاضرین نے سر کی آنکھوں سے دیکھا حضور مفتی عاظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس اڑنے اور کھسکنے والی چادر کو انگشتے شہادت اور بیچ والی انگلی کی گرس میں لے لیا اور, اور پھر بتدریج ہاتھ مبارک نیچے آ گیا اور میں مبارک پر چادر تن گئی اور آپ نے تا فراغت غسل چادر کو اپنے دست مبارک سے نہ چھوڑا زیب جب کفن, کفن زیب تن کر کرنے کا وقت آیا تو چادر دستے پاک سے چھوڑ دی اللہ زجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو سیدنا ابراہیم بن شیبان رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میرے ایک نوجوان مرید کا انتقال ہو گیا جس کا مجھے سخت صدمہ ہوا جب میں اسے غسل دینے لگا تو گبراہٹ اور غم میں بائیں طرف سے ابتدا کی تو اس جوان نے اپنی بائیں کروٹ بدل کر دائیں کروٹ میرے سامنے کر دی یہ دیکھ کر میں نے کہا میرے پیارے بیٹے تو سچا ہے غلطی مجھ ہی سے ہوئی ہے اللہ جل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو حرت سیدنا ابو یعقب رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو یاقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو اس کی فودگی کے بعد نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا تو اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا بیٹے میرا ہاتھ چھو دے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے اور یہ موت کا تاری ہونا تو فقط مکان کا تبدیل ہونا ہے حضنا ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی فرماتے ہیں کہ میں مکہ معذمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمن میں ایک مرید نے مجھ سے کہا حضرت میں کل زہر کے وقت مر جاؤں گا یہ اشرتیاں لے لیجیے آدھی اشرفیوں سے میرے کفن اور آدھی سے دفن کا انتظام فرما دیجیے گا جب دوسرے دن زہر کا وقت ہوا تو اسی مرید نے آ کر تواف کیا اور پھر کابت اللہ شریف سے کچھ فاصلے پر لیٹ کر وفات کر گیا میں نے حسب وصیت اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جب اسے قبر میں اتارا تو اس نے اپنی کھول دی میں نے کہا موت کے بعد زندگی اس نے جواب دیا نعم انا وہ کلو محب اللہ حیون یعنی جی ہاں میں زندہ ہوں اور اللہ عزوجل کا ہر محب یعنی اللہ تعالی سے محبت کرنے والا زندہ ہے اللہ افجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو جب میلی نہیں ہوتی دہن میلا نہیں ہوتا شہیدوں اور ولیوں کا کفن میلا نہیں ہوتا خدا کی رحمتیں ہر دم برستی ہیں مزاروں پر انہیں کیڑے نہیں کھاتے بدن میلا نہیں ہوتا سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم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 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جو مجھ پر روز جمعہ درور شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بزرگان دین راہی اللہ مبین فرماتے ہیں عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو یہ چور بدکوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے ہیں اور چو تو مال ہیں جبکہ یہ غیبتیں اور کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں حضرت منصور بن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عزوجل کی قسم میرے پاس عموماً جو بھی آ کر بیٹھتا ہے وہ جب تک چلا نہ جائے میں گویا اس کے ساتھ حالت جہاد میں ہوتا ہوں کیونکہ وہ مجھے میرے دوست سے متنفر کرنے یعنی نفرت دلانے سے باز نہیں لیتا یا میری غیبت کرنے والوں کی غیبتیں مجھ تک پہنچا کر مجھے تشویش میں ڈالتا اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اللہ عزوجل کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی بچوں بچوں چغلیوں سے صدا یا الہی کبھی بھی لگاؤں نہ تومت کسی پر دے تو وفا یادیقہ بعد بابل مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ بیس 20 اپریل دو ہزار نو بروز پی شریف بابل مدینہ کراچی کے رہائشی تقریباً پچاس سالہ ایک غیر مسلم نے جب مدنی چینل پر اسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا تو الحمد عزوجل افوجل متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ان کا اسلامی نام محمد صدیق رکھا گیا وہ جمرات کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں شریک ہوئے اور الحمد للہ و ہاتھ آشیقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بارہ دن کے مدنی کافی کے مسافر بھی بن گئے مدنی کافلے سے واپس آنے کے دوسر یا تیسرے روز فکری گراؤن بابول مدینہ کراچی کے نزدیک ایک گاڑی نے انہیں کچل دیا یہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا یوں وہ اسلام کی انمول دولت سے مالا مال ہونے کے تقریبا سترہ یا اٹھارہ دن بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ عزوجل عز ان کی مغفرت فرمائے مدنی چینل کی مہم ہے نفس و شیطان کے خلاف جو بھی دیکھے گا کرے گا انشاء اللہ اعتراف نفس امارہ پہ ضرب ایسی لگے گی زور دار کہ ندامت کے سبب ہوگا گناہگار اشک بار الحمدللہ عزوجل خوش نصیب بندے کو موت سے صرف سترہ یا اٹھارہ دن قبل اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اللہ عزوجل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اللہ عزوجل بے نیاز ہے کوئی تو اپنی ساری عمر کفر میں گزار دے مگر مرتے وقت ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائے جبکہ کوئی ساری عمر نیکیوں میں بسر کرنے کے باوجود بوقت رخصت برے خاتمے سے دو چار ہو ہم رب عزوجل سے بھلائی کا سوال کرتے ہیں ایک عبرت انگیز حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے امر مبمن حیرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ عزوجل کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے جب ایسا شخص جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے اس وقت وہ اللہ عزوجل سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ عزوجل اس کی ملاقات کو جب اللہ عزوجل کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مننے سے ایک سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے اس وقت یہ شخص اللہ افجل سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ ازل اس سے ملنے کو ایمان پہ موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ موت مدینے کی گلی میں امام پہ موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سلطان آباد بابل مدینہ کراچی کے ایک عیسائی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک غیر مسلم عمر تقریباً تیس سال اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا جن میں کچھ مسلمان بھی تھے آج کل کے اکثر نوجوانوں کی طرح یہ لوگ بھی کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے تھے جب رمضان مبارک میں مدنی چینل کا آغاز ہوا سن 1429 ہجری کو تو کیبل پر اس کے مدنی سلسلے جاری ہوئے اس غیر مسلم نے جب یہ سلسلے دیکھے تو اسے بڑے اچھے لگے اب وہ اکثر اور بیشتر مدنی چینل ہی دیکھا کرتا مدنی چینل کے برکت سے آخر کار وہ کفر کے اندھیرے سے نجات پانے اور اسلام کے نور سے اپنے دل کو چمگانے کے لیے داود اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر یہ اسلامی بھائی ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ہزاروں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے سامنے سرکار غسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید ہو کر قادری رز بھی بن گیا نماز با جماعت کی پابندی شروع کر دی چہرے پر داری شریف سجا لی کبھی کبھار سبز سبز امام شریف سر پر سجا کر اس کا فیض بھی لوٹنے لگا دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیغان میں قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا سہارا مدینہ مدین اولیاء ملتان شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے تین روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع میں بھی شریک ہوا اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناچ گانوں اور فلموں سے یہ چینل پاک ہے مدنی چینل حق بیان کرنے میں بھی بے باک ہے مدنی چینل میں نبی کی سنتوں کی دھوم ہے اور شیطان لڑائی رنجور ہے مغموم ہے فقی ابل قندی رحمت اللہ تعالی علیہ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر ایک جو مال حرام کھاتا ہو نمبر دو جو بکثرت کرتا ہو اور نمبر تین جو کہ مسلمانوں سے حسد لگتا ہو نبی کے سلطان رحمت عالمیاں سرطار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا ضامن ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے نادر الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں آپ بھی دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے ہردم رہیے الحمدللہ للہ ہر جمرات کو فیضان مدینہ محلہ سودہ گران پرانی سردی منڈی میں مغری کی نماز کے بعد سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے تو آپ سے اس اجتماع میں سائی رات گزارنے کی مدری التجا ہے آج رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے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 لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ اجزا اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدع انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدن قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اجل اللہ کرم اے سا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین سلام تم و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی او ساری امت کی مفرت فرما یا اللہ جل درس کی غلطیاں او تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فنا بردار بنا یا اللہ عزوجل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو بیماریوں قرضداری بے بی روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدم آبادیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عزوجل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر ہمیں دعوت اسلامی کے مدنے ماحول میں استقامت عطا فرما ہمیں زیرِ گمبت خزرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم میں شہادت جنت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرما مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یارب کہا کر دے پوری آر سو بے کا سو مجبور کی إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على أنصيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم واله وبالك والسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سر منالم سلیم الحمد اللہ عبد العالمین صفا کے واسطے یا خدا, جی خدا کے واسطے, واسطے. مشکل خوشا کے ساس دے کر بلا رد شہیدے کر بلا کے واسطے سجاد کے صدقے میں ساج رکھ مجھے باقی ری میں خدا کے واسطے ساد صادق سر دو ساد اس نام کے بے وسب رازی ہو کا دے اور رضا کے باو مارو میں مارو جلد جنے دی با صا کے واسطے بہر پھر چلی شیر حیا ایک کار ہب دی ویریا کے واس کا سر کو پرہ دے اور بو سائی دے سادری کا دن میں پدر عبد سواد قدرت واسطے احسن واپ تیر حسن سے دیر حسن بند مسپے واسر سال سر پن سال سور جا سا علی سنا بہت احمد ساحس کے واسطے سے بش تارے گزارے شک داتا بیکاری بادشاہ کے واسطے کال کو دیا روئے ایماں کو جماش دیا مولا جمال اولیاء کے واسطے لیے والاسا کے ساس سے تینوں دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے حق دیکھ ایشکی دماغ کے واسطے تم بے آلے بے دل آلے بھر کے لیے شہید عشق کے ہم سات کے واسطے دل گوشا چم ستھرا جال پیار شمش دی کے واسطے دو جان تل تل کے واسطے واستے عطا احمد رضا آمدل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے بیا کر میرا گیرا حسر میں یا شیا پیری واسے آہرا تیری وی بنا مسنا پادری اب دست اب دیر کے واسطے <سلام> احمد میں کشمے سو یا خدا, خدا تار کو احمد رضا کے کاس دے سد قائم آیا چھ نس علم امر کر آبیت اس بے کے واسطے ہم سب مل کر اپنا مدین مقصد دلا لیتے ہیں ہمارا مدین مقصد کیا ہے